السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات شروعیت سے ہوں گے اللہ رب العزت ہمارے اس تعلیمی تعلق کو مزید پختہ پائیدار بنائیں اور ہر قسم کے شیطانی وساوس اور خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں ذوق شوق کے ساتھ دین کے اندر دین کے کے اندر علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک اور آنے والی نسلوں اس کو پہنچانے کی اللہ رب العزت ہمیں نے عطا فرمائے جی و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں کل کے سبق میں ہم نے اجوف کے قدیم پڑے سات اور درمیان میں کچھ اور باتیں بھی پڑی مثال کے طور پر اجتماع ساکی نیم کا قانون ہے کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا تو یوں کل آٹھ فائدے ہم نے بڑھے جن میں سے سچے پہلا قولا والا قولا اور با کا قانون وہ بھی متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہو اور اس پہلے حرف پر حرکت فتح ہو تو وہ اسی طرح یا کو سے بدل دیتے ہیں قولا با یکولو یبی او وا متحرک ہے اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور جب ایسی صورتحال ہو تو واؤ یا کی حرکت ما قبل کو دے کے اس یا کو ساکن کر دیتے ہیں یقولو سے یقولو یب یو سے یبی اور یو قالو کے اندر حرکت ماقبل کو دینے کے ساتھ ساتھ اس واؤ اور یا کو علی سے بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے مزید اس کی تشریح انشاء اللہ ابھی جب ہم صرف صغیر کے کچھ سیرے پڑھیں گے تو اس کے ذمن میں آئے گی دیکھیے القول مصدر کیا ہے جی؟ اور قول مستر اس سے ماضی کا سیگا آئے گا قالا اور یہ اصل میں تھا فاوالا قوالا سے قالا اس سے مظاہرے کا سیگا آئے گا یقولو اور یقولو اصل میں تھا یقولو یقولو سے یقول اس سے اسم فائل اصل میں تو آنا چاہیے تھا اصل میں کیا آنا چاہیے کیوں کہ ہم اس مادہ سے بات کر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا معنی ہے قول بات اور اگر ہم قوف یا لام کہیں کہ حروف اصلی خوف یا اور لام ہے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا کیونکہ اس سے ایک لفظ آپ سنتے بھی رہتے ہیں قلولہ آرام کرنا تو قول کا معنی بات کامانا آرام کا تو کتنا فرق گیا صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے تو بہرحال اس لیے میں نے عرض کیا کہ کا مادہ ہے قل ق و حمزہ سے بدل دیا تو کیا پڑھیں گے مجہول اصل میں آنا چاہیے قویلہ. کیا کو چاہیے کو لیکن اس کو ہم پڑھیں گے تین کو کیا پڑھیں گے تین اس کی تشریح انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں فی جو قاعدے ہم نے پڑھے ہیں ان کو پہلے جو ہے ہم سمجھے یو مزار مجہول کا وزن آئے گا کہ اصل میں تھا یوک والو یوک واؤ متحرک ہے پہلا حرف اس سے ماقول والا ساکن ہے تو واؤ کی حرکت ماقبل کو دے دی اور چونکہ حرکت فتح ہے تو واؤ کو علی بدلیا یوق والو سے کیا ہوا یوقالو اسم فائل وزن پہلے دیکھیے اسم فائل کا وزن آتا ہے مفلن لہذا اس کے مطابق کولا سے اسم فائل ہونا چاہیے مقبول میم اور واؤ اسم زائد ہیں آف واؤ اور لام یہ حروف اصلی ہیں مفول وہ واؤ جو ان کلمہ کے مقابلہ میں ہے وہ حرف اصلی ہے وہ فا, فا کے مقابلہ میں ہے حف اصلی ہے اور لا فا قاف جو قاف فا کے مقابلہ میں ہے وہ ح اصلی ہے اور لام لام کے مقابلہ میں وہ حرف اصلی ہے تو میم اور دوسری واؤ اس میں زائد ہیں اور قاف اور واؤ اور لام جو فا فائل نام کے مقابلہ میں ہے یہ حروف اصلی ہیں یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اب دیکھیے مقبول اس فائل کا وزن کیا ہونا چاہیے تھا مقبول لیکن آپ نے یق والا قاعدہ پڑھا کہ واؤ متحرک ہو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو واؤ کی حرکت نقل کر کے اس پہلے حرف کو دے دیتے ہیں مقبولو سے تو مک دیکھو وا پہ زمہ ہے ساکن ہے تو لہذا وا کی حرکت نقل کر کے ہم نے کو دی اور وا کو ساکن کر دیا تو اب پہلا وا بھی ساکن ہے دوسرا واؤ بھی ساکن ہے دو ساکن جمع ہو گئے اور آپ نے اجتماع ساکنین والا فائدہ پڑا کہ جب دو ساکن جمع ہوں تو پہلے ساکن کو حف کر دیتے ہیں اس قاعدہ کے مطابق ہم نے کو کیا تو کیا ہو گیا مقول تو کالا یا قور سے اسم مفعول کا سیکھا آئے گا مقول ان کا معنی کہن والا مقول کا معنی کہی ہوئی بات تو یہ بات نہیں اسم مفعول اصل میں مقبول پھر اس سے کیا بنا مقبول سے مقولن ٹھیک ہے اور پھر پہلا واؤ جو مدہ ہے اس کو حذف کیا تو یہ بن گیا مقولن امر کا سیگا سمجھنے سے پہلے ہم ذرا پر کو سمجھیں اعلی یقول یہ باب ہے اثارا کون سا ہے ناسارا تو سب سے پہلے ہم ناصرہ کے امر کی طرف جاتے ہیں امر کو بناتے ہیں مزارے سے امر حاضر معروف کو مزارے حاضر معروف کے سیوا سے بناتے ہیں سور سے واحد مذکر حاضر کا سیوا آئے گا تن سور کیا آئے گا جی تن سور امریکہ بنانے کا فائدہ ہی ہے کہ شروع سے علامت مزارے کو حذف کر دیا جائے اور آخر سے آخر میں جزم دے, دے اور جب شروع سے علامت مارے کو حذف کیا تو اب بعد والا حرف دیکھو محرک ہے یا ساکن اگر ساکن ہے تو شروع میں <tun> حمزہ وسل لائیں گے عین کلمہ مضموم ہے تو مضموم اور عین کلمہ مفتوح ہے یا مقصور تو شروع میں حمزہ وصل مقصور لائیں گے آئی بات زہر تو اس کے مطابق تن سرو سے عمر کا سیوا ہونا چاہیے ان سر تن سرو سے ان شروع سے تا کو ہٹایا اور سواد یعنی آئین کا مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصل مضموم لگایا تو تن سرو سے کیا بنا ان بات سمجھ میں آئی ہے کوئی بات سمجھ میں آئی تو اب ہم کہیں کولو کی طرف تو امر کو بنائیں گے واحد مذکر حاضر مزارے کسے اور وہ تھا تھا وولو تو دیکھیے آخر کو ساکن کر دیا اور شروع سے علامت مزارے کو گرا دیا اور اس کی جگہ حمزہ وصل مضموم لے کر آئے تو تقولو سے کیا ہونا چاہیے سے کو تقولو سے او کوئی یہاں تک جی جی تو تقولو سے ہونا چاہیے تھا او لیکن اب ذرا آپ اس میں غور کیجیے کہ ہم نے جو عین کے اجب کے قواعد پڑھے ہیں کہیں کوئی اور قاعدہ جاری تو نہیں ہوتا تو ہم نے غور کیا تو پتا چلا کہ وہ متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے قاف تو لہذا وا کی حرکت نقل کر کے ہم نے پہلے حرف یعنی قاف کو دے دی تو اقول سے کیا ہونا چاہیے اقول قبول سے کیا ہونا چاہیے قول. اب شروع میں جو حمزہ ہم لے کر آئے تھے یہ تو اس لیے لائے تھے کہ تاکہ چونکہ بعد والا حرف ساکن ہے اب بعد والا حرف ساکن نہیں, نہیں, نہیں رہا بلکہ متحرک ہو گیا تو لہذا حمزہ کی بھی ضرورت نہیں رہی اس کو بھی ہم نے ختم کر دیا تو کیا بن گیا تقول اقول اقول سے اکول او اور اکول او سے کیا بن گیا قول اب ایک اور قائدے کی طرف آتے ہیں دو حرف ساکن ایک جگہ جمع ہے اور پہلا ساکن مدہ ہے تو لہذا اجتماع ساکنین کے قانون کے تحت ہم نے اس پہلے سم کو حذف کر دیا تو کیا آ گیا کول تو کالا یقول کولو سے اور کیا آئے گا پھر دوبارہ چلتے ہیں شروع سے تنسرو سے امر کیا آئے گا ان سر سے ان سور. اتنا تو معلوم ہے نا امر بنانے کا فائدہ کہ آخر میں جزم دے دو اور شروع سے علامت مظاہرے کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ وصل لے کر آؤ تفصیل سے دوبارہ دیکھ لیجیے گا وہاں پہلے کے اندر تو اس فائدے کے مطابق اعلی یا امر کو بنائیں گے تقولو سے تقولو اصل میں تک تھا تکولو اصل میں کیا تھا تک اس سے امر بنانا تھا اصل میں یوں آتا اک ول شروع سے تا کو ہٹایا اور اس کی جگہ حمزہ وصل مضموم لائے اور آخر ساکم کر دیا تو تقولو سے کیا بن گیا اقبول اب یقولو والے قیدے کے مطابق یہ بن گیا اقول یہ قول والے قائدے کے مطابق کیا بند او قول حمزہ وصل کی ضرورت بھی نہ رہی کیونکہ کہ بد والا حرف متحرک ہو گیا ہے تو لہٰذا یہ بن گیا قول اجتماع ساکدین والے قانون کے ذریعے سے یہ بن گیا قول تو اب یہ بات ترتیب سمجھ میں آئی تقولو سے او قبول اور پھر اقبول سے قول اور پھر او قول سے قول اور پھر قولو سے کیا بن گیا قل تو اتنی تبدیلیوں کے بعد ہمارے سامنے کوالا یا سے اسے امر کا سیوا کل آیا تو باپ نے کسی سے کہنا ہے جی بات شروع کیجئے جی بات کیجئے تو کیا کہیں گے قل کہو مذکر کے لیے قل کہو اور یہ عربی گرامر جاننے والا علم سرف پڑھنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ قل کیا چیز ہے اور کسی کو با کرنے کا کہنا ہے تو اس کو کون سا سیوا کیسے بننا ہے یہ سرف والا ہی بتلا سکتا ہے آج الحمدللہ للہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوئی تو یہ جس ترتیب سے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو ایسے سمجھ بھی گئے نا تو قولو سے اوقول اوکول سے اوکول اکول سے قول اور قول سے کیا بن گیا قل <تصفح> تقول سے اکول بنا ہے امر حاضر معروف کے قاعدے کے مطابق اکول سے اقول بنا ہے یا قاعدے کے مطابق اور قول بنا ہے حمزہ وصلی والا کہ وہاں لاتے ہیں جہاں بعد والا ساکن ہو متحرک ہے تو حمزہ وصل ختم ہو گیا اور قول سے کل بنا ہے اجتماع ساکنین والے فائدے کے مطابق اور نہیں کا سیغہ ہی جائے گا چونکہ مزار معروف کا سیگا ہے تقول مزار معروف سیغا ہے تقول تو اس کے شروع میں لا لگایا اور لائے نہیں آپ جانتے ہیں کہ آخر میں جزن دیتا ہے تو کیا ہو جانا چاہیے لا تقول لاتقوقول کیا ہونا چاہیے لا تقول اب لام بھی ساکن ہے اور وہ بھی ساکن ہے دو ساکن ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور پہلا ساکن ان میں سے مدعا ہے لہٰذا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لا تقول کا میں لا تقول تو امر کی سرف قولا قلاقلو قائل قیلا فوقن المر نہ یہ تو معتل عین واوی کی مثال ہے واوی کی مثال ہے جی مدا نہیں تو پھر اس بھی نہیں کریں گے پھر اس کے اندر اور قواعد ہیں انشاءاللہ آگے رہیں گے تو اگر یہ اس وقت قاعدہ جاری کرنا ہے جب پہلا ساکم مداح ہو یعنی الف اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے زیر ہو و اس سے پہلے پیش ہو اور ایسا ساکم اور کوئی اور ساکم ایک جب جمع ہو تو پہلے ساکم کو حذف کر دے باقی انشاءاللہ ان آپ پتہ رہیں گے کے مثال کے طور پر وا یا ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو وہاں کیا کرنا ہے جی دیکھیے یہ اجوف یا مثال با آ اصل میں باہیا آ تھا باہر کیا بن گیا با آدی اصل میں جب یعو او تھا یہ باب ذرا با یز ہے با با ذرا با یبی او اصل میں کیا تھا یب یو او یزریبو کی طرح یب یو دیکھیے یا متحرک اور اس سے پہلا حرف ساکن ہے یا کی حرکت نقل کر کے اس پہلے حرب دے دی تو یب یعو سے کیا بن گیا بی با جی سے پڑھیں گے با جسم فائل کے قانون کے تحت با یہ جی سے کیا بن جائے گا با اے اور ماضی مجہول بی اصل میں ہونا چاہیے تھا بو کے وزن پر زوری باقی طرح لیکن پڑھیں گے کیا وہ سے बीआ آ قیلہ اور बीआ के کے بارے میں بات بعد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے को کو بھی میں نے چھوڑا ہے اور भी छोड़ کو بھی چھوڑ رہا ہوں ان دونوں کے بارے میں आपको شاء हैं بعد میں آپ کو بتلاتے ہیں लिए हैं وہ قوانین جو ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کے مطابق جو ہوئی ہیں وہ سمجھا رہا ہوں مزار مجہول اصل میں تو آنا چاہیے تھا یو کے وزن پر یو آلو یبیو سے مظاہرے مشغول ہوگا یوب جاؤ کیا ہوگا یوب جاؤ یو يو فلو یوب جاؤ یو ہونا چاہیے یو کی طرح لیکن دیکھیے یا متحرک ہے مفتوح ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے تو یوبا والے قیدی کے مطابق یو قالو یوبا والے قائدے کے مطابق یا کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دی اور اس یا کو الف سلم دیا تو یوب یاؤ سے بن گیا یو بوسم فائل با یون کر لیا اپنے اسم مفعول اصل میں تو ہونا چاہیے مب کیا ہونا چاہیے مب لیکن اس میں تعلیم کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے مبی کیا پڑھیں گے مبی اس کے بارے میں بھی بات تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کریں گے بیا قیلا مبی عن امر دے امر کو بناتے ہیں مزار معلوم سے امر حاضر معروف کو مزار حاضر معروف سے با یبی او یبی آنی یبی مزار حاضر معروف کا سیغہ ہے او کیا ہے جی تبی اصل میں تھا میں کیا تھا تب چنانچے امر کے قاعدے کے مطابق کیا اورزف کیا. کیا, کیا تب جی چونکہ با باساکن ہے تو لہذا حمزہ وصل کیسا لائے حمزہ وصل مقصور شروع میں لے کر آئے تب یہ اسے کیا بن جائے گا اب یہ تب یہ اسے کیا بن جائے گا اب جے دیکھیے یا متحرک ہے اس سے پہلا حرف ساکن ہے یقول والے قاعدہ کے مطابق یا کی حرکت نقل کر کے ماں قبل کو دیا تو تب یہ کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ای بے وہ کثرا با پر چلا گیا یا والا کچرا تو کیا بن گیا ای بے اب یا بھی ساکن ہے عین بھی ساکن ہے دو سال ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں التقائے ساکنین اجتماع ساکنین والا قاعدہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اس سے پہلے یہ عمل کریں گے کہ حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی کیونکہ با پہلے ساکن تھا اب با متحرک ہو چکا بی اور اجتماع ساکنین والے قاعدے کی وجہ سے ہم نے کیا ہے یا کو بھی حذف کر دیا تو بیعے سے کیا بن گیا الامر منہو پھر واپس چلتے ہیں امر کو بناتے ہیں مظاہرے معلوم سے چنانچہ مظاہرے کا سیغ ہے تبھی شروع سے علامت مظاہرے کو دور کیا اور آخر میں جزم دی تو تبھی سے بن گیا تب جی, تب یہ اسے کیا بن گیا تب یہ اسے کیا بن گیا اب ہم نے پڑھا یقولو یقینی والا نا کہ یا متحرک ہو اور اس سے پہلا حرف ساکن ہو تو یا کی حرکت نقل کر کے محکمل کو دے دیتے ہیں اس قاعدے کے مطابق یا کی حرکت کسرا ہم نے با کو دی تو اب ہر سے کیا بن گیا اب حمزہ وصل کی ضرورت ہی نہیں رہی کیونکہ با جو ساکن تھا وہ متحرک ہو چکا ہے تو کیا بن گیا بیع اب دو ساکن جمع ہے یا اور عین اور ان میں سے پہلا ساکن مدہ ہے اس کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا بیع با یبیع اسے امر کا سیگا آئے گا بے بات سمجھ آئی اور نہیں کا سیگا تو بہت آسان ہے مزارے معلوم سیگا ہے لہذا تبیوں کے شروع میں لائے نہیں گا دیا اور لائے نہیں آپ جانتے ہیں کہ لائے نہیں کی وجہ سے آخر میں جزم آتا ہے تبیع سے کیا بن جائے گا لا تبیع اب یا بھی ساکن ہے عین بھی ساکن ہے اجتماع کی والے قاعدہ کے مطابق یا کو حذف کر دیا نہیں آیا لا <تصفح> لا تبیع اجوف واوی کی مثال آپ نے پڑی قول جس کا باب ہے سرو چنانچی آجوف واوی کی ایک مثال کہ جس کا باب ہے سمیا یسماو اور مادہ ہے الخوف کیا مادہ ہے الخوف اس کا معنی ہے ڈرنا ماضی کا سیکھا آئے گا خواب فاسے خوا فاسے کیا ہوگا خواف قوالہ سے قوالہ کی طرح خوافا سے خوافہ مزار خافیفہ جی یہ باب سامنے آئے خافہ سے خوفا و متحرک ماقبل مفت واؤ کو الف سے بدل دیا خافہ سے خوافہ اور مجھے معلوم کا سیگا اچھا میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ بعد میں کریں گے ابھی آپ ان دو ابواب کی صرف صغیر کے جو سیز ہم نے پڑھے ہیں قول اور بے مصدر سے ان کو حل کر کے لذ ذرا کتاب کی طرف دیکھیے صفحہ نمبر نو علم و صرف دو، تیسرا حصہ صفحہ نمبر نو سرفیر نمبر ایک قال یقول قولا فہو قائل وقیل یقال قولا فہ مقول الم رومن حقل ون لا لاتکن دوسری شرف صغیر باآبی او بیان فہو با بی آ یو با او بیان فہو مبیون الم رومن بی ورنہ تو اب آب حضرات نے ان سیحوں کو دوبارہ جیسے میں نے سمجھایا ترتیب کے ساتھ یوں پھر یو ہوا پھر یوں ہوا ایسے ترتیب کے ساتھ اور کیوں ہوا کس قائدہ اور قانون کے تحت ہوا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو یوں اب آپ نے اس کو اپنے سامنے کسی چیز کے اوپر لکھ کر اس کو حل کر کے سمجھنا ہے اور اگر آپ کو کوئی دستیاب ہو تو اس کو سمجھانا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو خالہ کر دیا گیا کیوں کہ پہلا مفتو ہے اس کے بعد واو ہے یا ہے تو اس کو آج سے بدل دیا جاتا ہے لیکن پتہ کیسے چلے اگر کوئی خالہ دیکھتا ہے اور وہ سے بنا لیکن اگر خایا خیالہ کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی اس کا بھی, ماضی ہے اس کا بھی جو ہے یا بدلا جاتا عرب سے وہ بھی خوالہ ہوتا تو دو قسم کے مادے ہیں الگ الگ لیکن ایک ہی لفظ بن رہا ہے دونوں سے تو اب خوالہ سے مطلب کیا نکالے گا وہ خیال خیالہ, خیالہ نکالے گا یا خوالہ نکالے گا تو اس بارے میں چاہیے جزاک اللہ پریکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ماشاءاللہ ایک بات پوچھی ہے اور پوچھنی بھی چاہیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کال قیل اللہ سے ہے یا یہ کالا قول سے ہے تو بات تو صحیح ہے جب آپ کے سامنے صرف ایک لفظ ہے کالا تو اب اس کے لیے کیسے معلوم ہو کہ یہ کون سا آلہ ہے تو دراصل ہم قرائم کے اندر غور کریں گے ہم بات کرنے والے کی بات کے اندر غور کریں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر ہمیں خود بخود جو ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں سے کو مثال کے طور پر دیکھیے کوالا تحت شجرت عند اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے گے اس سے پہلے آپ کو خیل اللہ کا مطلب اور معنی بھی آنا چاہیے خیل اللہ کا مطلب ہے دوپہر کے وقت آرام کے لیے تھوڑی دیر لیٹنا نیند آئے یا نہ آئے تھوڑی <خخ> دیر آرام کے لیے لیٹنا اور یہ سنت ہے بلکہ اب تو وہ لوگ جو سنت کو نہیں مانتے انہوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ دوپہر کا کچھ دیر آرام یہ انسانی بدن کے لیے بہت مفید ہے اور اس سے انسان کی عمر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے چند دن پہلے یہ کسی کی ریسرچ اخبار کے اندر بھی آئی تھی وہاں میں نے پڑھا تو بہر الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ جو بھی ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں حکمتیں ہیں ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم نے تو اس بات کی طرف نہیں جانا کہ کیا حکمت ہے کیا مسلحت ہے اور نہ ہمارا ذہن اس قابل ہے کہ ان مسلحتوں کو ان حکمتوں کو سمجھ سکے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے آبک کا فرمان ہے اور دل و جان سے ہم تو اس پہ عمل کریں گے سمجھ میں ہی بات باقی حکمتیں ہیں مسلط اس میں ہمیں کوئی شک نہیں کیونکہ وہ ہمارے شفیق ہیں وہ ہمارے محسن ہیں اور جو بھی میں حکم دیں گے اس کے اندر ہمارے ہی فائدے ہیں بہرحال تو اسی طرح اگر لفظ قول ہم نے یوں استعمال کیا مثال کے طور پر صاحب کسی سے یوں کہتے ہیں اور پھر بندہ جائے اس کو عابیر کرے کال اقرا اخروج منہا ہونا صاف بات ہے کہ یہاں قالہ سمت قول ہے صاحب نے فرمایا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ <tio> امید ہے کہ ان دونوں مثالوں سے ہی بات سمجھ میں آگی ہوگی کہ یہ اندازہ جو ہے یہاں کس لفظ کا اس لفظ سے کون سا معنی مراد ہے یہ صحیح کھل کر اس وقت سامنے آئے گا جب وہ کسی جملے کے اندر کسی کام کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ